دا ہمارا دین دا قرات ہے فقالت منها خضر انه انا <سؤال> عرضها لهم ان من الذين مرسلات لكم اجتلات الى من جانب ما في شيء من جانب المشتري من جانب غير ما قال فقال الذين كان الناس ذلك قالوا الا يقول سزاؤمن آتا تھا ذو ظہر ما تو اندر ہوا ہے وندا من اولوا المناط دا با من جای کرے کہ گناہ دے دے جس اخراج کا کہ شرط کو ہے تو اخراج کا ہے تو تا حمدا دار نازل نہیں چت تا عند اذن المغات دورین لے دوں اخراج بعض این احمد بن احمد لحاظت اکڑے لیکن جمعورب تدوج تعین دا عجر ضروری دے حقیث سیلال تدیوانے پیشتے ہیں مکم دا ترجمت جات او دہت رکھتے سماع بات امانہ قد پڑے لئے دا, دا تدیو سیلال پیشتے ہیں زرن کی تعین رہنا جائے نطرور کما کر رکھ اللہ آبادی کا نطرور کما رکھنے میں سماع شہینہ سخلاف نشتے ہیں نا انہوں نے منگا اسن منگا تس پیدور کم رکھی دا اللہ خضاو پی خائلین دشترات آوازی کرکین ہیں کہ دا, دا مدار لبیان مدتر مظاہرات دا جواب داغیر دا مطالبین ہیں کہ نبیر سمی آئراد اکنے داغیر سمی دارک دا. نبیر سمی زخد دا دا دا دا دا نبیر سمی دخل مدتر بیان چا مدتر سکونت از سرال بیان دا مظاہرات کہ دا. دا عجد میں آتائیں دا فتر اندار اکبر ایسا دیں دا ادمی ذکر سے مستزم ادم ذران لے احنا دیکھتی کہ انفرض دا سی مزارک مکلے شی او تائین جادرنو شی دا محمور پر سنچ واحدہ باہین دے او پر اچھی خاص تیر شی مزاری اوزارنگی مارک العرص راضی شی مزاری بیت صرف چلوکے ہو سربان دے پیس کر رہا وقت لے او ٹریکٹر گولگی پر اندار پاہین لے او اقاف سکوت اور تصورت داخل منظر سے تجدیب کے مصارعات دے سرپر کوئر بیدا سے بھی اگر کوئر کر نتیب سے ریاضہ سنا ابو محمد بن ایرہ رب غزان سنانی و حضر نمار جانب بن امرا رمہ بدا آلو خیبر عبداللہ بن امر خدا ماں دو دو اڈو کی تم کی کچھ او دارن کی دو بند اندام دو بند نوزی خلع رائشی چکنا چتو نظر والا چکنا قام عمر خدیبر بن مضر بن مران وقبیل کہ ان کے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انا امر ايو ذو خيبر علی امین گلدولی بقر باون بن علامان بقر ان مسلمون سے دلیل وقال اللہ انت سیدۃ اللہ علیہ وسلم عبداللہ پر سیدان کے بل جو بہت جانے جیسے 9 10 15 15 پر چکروں قدر کا یہودรามیں بہت جانے ملا تعظیم صفا میں 15 بابو دے عزم یلہ ہم کتن لاچھن نغل بندنا نا کین بندنا ہت ویے سورا بر دشمن سے واجنا مزید من دشمنان دی ہم عزم ہونا ہم درے ہو دشمنان دیے تو ہم سنا سنا دوں گا ہن تو کوجے منل بد نامی و تو متنے محل تو سمجھنا دادی محل تو ہمت اذوات زماں گدے میں چر چا بس میں بس محمد اور اے توما قول اللہ اور اے تو اجلا ہم زمارہ دار تشدیوشنم بولدما کہ یہ اجلاو شلن ددی نا پنم اجما عمر اعلی تر تشک کرپ اسو مین کامل لگناں تلچے تک کرپ اسو تلپ کو عمل اوپر کا سپے بانی عطا ہو دوزے عطا ہو اخذ بنیا بیل ہو کہ کرا گئے سند بنیا نا تم نو ماہ سے وقت اقترانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور من یامین گدولی کو مال و احترامت پوری وشہد ذالک الرمادے شسوز منظفر قال عمر اذن تن نسید کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذا میں اجتمع جمعہ کے وقت السلام نے نبی علیہ السلام نے کہے میں کہے ذا برت میں ہے وقت تم ساحات میں یز سے نے بتاو لوگ کے ساتھ نئے ہم جو سب حضرت میں نے خوب ماذری ب گئی صحیح با ار نا کانہ ہا دیو زہر تمنا بیل <سؤال> و دادا ఆది دعوت کو کانوں سب ردن علیہ السلام نے सृष्टि نے مجھ حضرت کیسے ڈو اور وہ کہ ذرو وہ اپنے دشمنہ فاجرہ ہم مل حسنہ شیشر یہود نہ مال <سؤال> اخانوس رسید کا انا مراني نئے درس میں پڑھ رہا ہوں معاملات و مصالحت کی مار وہذل تو ما و مصالحت کی وہ مصادقہ باب باب قواعد و مصالحت کی ہر بیان صاد کو فارسلہ انداز ہے پھر جہاد مصالحت ما اہل حرب مذابل جو کتابن شروع تھی مناسیب القول ما ذکر کی جدا و تکرار مع القول وہ کتابوں سے شروع ہے مرناز القوت نکلد شروع ذلف القصرہ سرت قونہ مکہ تل یمنہ قد صرفی قونہ مکہ تل بعد شروع سے مرناز القوت جس پر یہ شروع کی سرت قونہ اور امید عمد و مروان امید و نیزاتی فکر و ایمید حدیثاتی افراد حراجر اطلوشن زمن الہدائیت حدیثان افرادی تلیدی قال النبی اسلام قال النبی اسلام ان خالد و الولید بلغمام اللہ تعالیٰ تشرف بعض الارکی نبی رسد و احیان مادوشاہ سبقرعنو بانی ان صاحب کیسے بس بس ببارد ہو و درشبہ زم قاربانی ان خالد و الولید بالغمیم یا بالغمیم خالد قوم میں مقام کے لیے پر شاسواران کو قریشی کی تریاتم تجاوز سے ہی پس استراوت کرے یہ مقدمہ ہے اس وجہ سے تجاوز کی تو کو ذو ذات انتقل وقت ذات نہیں متنی لیکن بان کے دے دے راوت نے سجدہ صفارہ داور سے انہیں سے تاکو تم کہیں طرف انتقلال تکملال بان دے دے وہ اللہ ہے بلا قرار روان ہو والله ما شاربہم خارزم نو पर्वतीय مال قالوا ان حتا فلی صابوا منا حتا ازا ہم با قطرہ یہ تھی نازفہ دی ہی ازا ہم با قطرہ یہ تھی نازفہ جی دی ہوں مطلبس تا و بارد جیسرہ انہا خالید و داکھمرگی ازا ہم زمین راگی ترہی دی ازا ہم با قطرہ چی نازفہ دی لی دور گرد و بارد جیسرہ انہا غیب دی در در دوری بھور ہے پانتلہ قہر قدو رواب شہر قدو زراوی اصلا نزیر انہا پہلے چہرہن کے اپنے ا اور اور قوم کے پرہاشا وصارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تھے اذا کان نبی ثنیۃ الذیہ وبت علیہ قراتشوں انہوں نے رسالہ دیا بول رسالہ کانڈو تا چہ کوزی کی پاگے میں اندغنا کے بالے بارے میں کوزی کی بول رسالہ کانڈو تا جو بتوا دیں کہ کوزی کے سڑے نا فاز هرحل بعضنا بالا حضر جخته شو کا نظميسه ع نه ولا حد جخت شوقد هو نظم سبقار و خلات القسووا خل قتل القسو غباررو دنافيل نا دنا قصاف نقال کے نخ ت تماسنوه ن ق شوفي د قصى دا قو کذبي السلاممي غوجورو بان بچوه دت ت قواوينا عصب و قصوايوي ظاهردان چېرائي دي قصوا ق ت عصظامیربيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قرات العصا ما ذاکرها من ان كن نديه ناقر شيء في دعيه و ان الذي ذا فيد ولكن حب زاد رزق قلت بيت ملي حال ولكن حب صح حابس في دي سار فائدے دراگ ذات جسارک نہیں ہو چن ابراحن الا ذيل فرت سم 10 جنگ جون نشي وہ عزت الحرمانی زياد الحرم نفر الله دعاروں کو سمکروں الذين نسي بي دي حسنی دیبا ازاد مانیش زمانہ صحابہ خزر قدر نبواری داکھر از زمانہ سے قصلت کہ تاجیم کی دیبا اگر صدر مقامات مقدس و حرماد اللہ نام قادم مقامات مقدس و معظمو چالہ و لتحریم کرے دے اللہ فیتوہم ایاہا زبا اور قوم داگا ختمہ دیتا داگا خستنی زمانہ منم کہ ازاد پکی دا حرم را دی دیو جدا شروط کی اگر داگر ظاہر تیو اتنا مخارم کو لیکن پہ دے کہ از ثم سنجرها ويه شرديرا قوصوا تطوق لي وكفاضرانهم واوثمكي والا ونا كم كاندم اجزيكي داغنا باوتا واوتا كغشردي دي طرفنا حقا نظر اكثر فضي بيات يوكشن بي الرسول بافل سر فضي بيكي قالا سمدين فليل ماطيعي كي باني سمج اداقيبا دامي تفسير بيو كي باني چلگو بو بووا داو يتبرزحون ناسو تبرزن راغس خلق لگی لگی بو دا لگی بو درانو دار خلق کو لگی لگی عبادتیں فلک تو راگ سرتا حاصل لا شدت میں وہ چکی فرمایا میں بہ سن ناس حقاں زہو پر یہ لوگ تھے غیر حق وہ ندیر وہ تھا کہ چراوی پیو بولنا تو نہیں وہ چکی وہ شکیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکاد شریف علیہ السلام سامنے سنچو بنے خلق سے ما جی پھنڑا سامنے ان کی ناراضی راویہ معجزات نبی رسال علیہ ما زال جی شو اساں پھدے ہمیشہ جو جو قسم جوش جوش جو جو جو جو جو جی جو جو دی دی حالت مانے خدا وقانا ایاتل سن رسول اللہ و حفاظت د اول کی تقرب ائذ نبی رسالت سماح جی نے سرحد کہدا یہ نبی رسالت سماجی چوبن بکر پرے رسوا وقان ایب ایب اصل کیا واسو دب کی سرکیس سوت کیس سے جتنے پہ کی نفیس مار دی ندا اوا سبب حفاظت دے کی دا تعبیر نے د سنا وقانو دیو سپاسن والا یمان درا یا حفاظت دوں کی جو خیر پائی نبی رسالت سلام دا اہل تمام دی بچو والا۔ انادر وہ ذکر کے مطابق بچوں والا حدیث صحیح کی مقصد دار کے خر دوام د فضے زبانی وہ کہ نبی والا تو جینے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یہ شاری شرط دوام کا سند کتاب نبی سنن کی بچوں والا وہ ام قاطدوں کے اندر قصداد ہیں ام قاطدوں کا برابر قرہ را گئی جن کے اساسرا بند کی تاغد کون فی اللہ عربی اللہ سے نفری دی اس نے جس کے ذاتم بی quest jewelled میں اگلیmons Harقی کیا czego odع어서 علیہ وسلم نے Makل ini جو زی didnairesی بھی آجینا جاتے ہیں اس سے مولا ہے کہ مجد این قراؚ نήσی لمکانہ حطفہ حقیقت Eckhart سی مطنت دیگر رحمت اسی طرح فعلی سامنی جو زر 2017 اور ذر کے بوری اس طرح فائن سوال ہمences تھا تو ، اگل تت اس مٹاف کر گئے اگلی تو ، اپنی کے لئے جولتا و فختم اس راہل کیم اب انقال کی انسلح قدر انقال کی انسلح لنکو نفسی ہی مانے نفس قبضی قدرت جدا خدا اتفاق کرے تو لا کرے سب کریں اما کن نہ کہ حاضر رجل من ذا خابرن كتاب سا رضی خبر ابانی واسمیناهم من ترد يقول كونون چه وینا کہیں من سب جو جانادر ہو علیكم اذا بیشم کا خبر بن قال اصحابهم كم يقف في لا حضرنا انقف مرنا انقف به یہ ضرورت مسلم نے سے خبر خبر منتظر ہوا را تاش لاغن تاوری نے جی وائی ارث میں تو یکور پیش کی بری شروع مانے بری میں بحث میں ما قول النبی صلی اللہ کی تا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے قوم تو قوم زما الست بالوالد زمین ساتھ الوالد منظر کہا رو لسن بالولد اور اساسو نیزمہ رکھو محضرت اولاد بانے خاول بارا مسئلہ دا سے دا رکھو کافر ہو لیکن دا مجھے نیزت میں کہا خاول بارا ہوتا رکھو محضرت اولادی خاول بارا حق پر تہیمونی ساسو چلتے بتنام پڑے اساسو خلاف جاہر خینت پڑے لے خاول بارا خالا لسن تاہرمونا ساسو قدی پڑے لے جیلنی اسٹن پر تو اہل عقاس ما یہ تو ہم دی اہل و ولدی مروا تھا تو اور اولاد تو اجمع تابع دار تھا اس کو معن و تدریدم قالوا بلا ان جب نہ نکڑی قال ان هذا قد امر عليكم فتت دسری چار مہینے بھی رسالت پیش کرے تاس سے بہتر یہ خفتت پیش کرے جسرہ یہ بروھا نو قبول کی تاس تو خالص تو دعون یہ مار کی ما پھیلی اتے ان تو پھا جلاڑ اور اس دراجہ مشرا قا طور میں اور من نبی سن فاتہ بجا رہے ہیں کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوان کے توری نوروت المدینہ سماع خبر بنا تھا کہ خبر ہے کہ وہ ذہن نور کا ہے جو فقال اور من ال و کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار اے تین استلط امر قومک خبر کا تو بچنے سے بنیاد بات القوم الف بالغاری شودا پر حلاکی ب مامثل ل عمل دخلقوم هل ت ت حجم من العرباردي س بنا ااج دااح اصللبگو جاهغي دفل قپنیاد بري لستا ت تش ذا کاري و ان تقلل قررا که ممثلدي بلطربشي ممثل چې موب بگري و ان ت مصررا مصررف پر رارا وړي مغللو وچي راغاال زمان داق لست معلو لا عرا و وجودن زنوررمزي مخونتانستا کو ملبي وجودذ مملات نگو ي لا العرا زينهم مخنا مخنا دخلوا ويد على على اراوا ثواب من النار زين غض وارد خل تريو تمني قبل قبل خلوا لما كري زان زين غض وارد خل سليقا لا يريدوا ستي غمتي ثانا ويدعوا تقرياد في الميزان فلطب جوابهم غير وقالوا بكرهم خص بدر الله نحن نذكر عنه وندعه ذاتت فرجنا كذا من قلتوا ذا ذا من جاء انصت بدر الله ذو كذا جلنا فقلنا ان نحن نسب عنهم منتقذ الذي لسانه ياذفر فبالمنثا نويلوا رادات لتومدي تار ابو بكر قال ابو بكر صديق قال ما هو له وقال اما الذين في يده لورا يد قال لك باذوات في قدر النار مي رجل اسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النار توم جب تو یعنی کہ دو خدا احسان اما لو دی در خبر جواب اجب تو کما بجا در کرے قال و جا رہے صلی اللہ نبی علیہ الصلوۃ ہے لاثور نہیں بنا لہاظ نواڑی اس کے وچ خبر نبی علیہ السلام کھز بالیہتی گنی بد نبی و اور داغ ستنے والے ہے اور فرمایا جن کے لب نہ نہ ہے اتے انہیں بھی جانا ہے والے نفر فظمانے اور وضو کرنے پر کرنا ہوا اور اب الحیدی کلمہ چوری سے قالوا کن لا گرندین السلام تھا ضرب يدہ من الرسب ناں اگر اترے ہوا تو پوری تک مقصد ابا کی مسلم سن قازن یاد چاڑا تا توڑی دادی باتیں فرق جا لیا لو انزل <سؤال> لهم مرجله شودیو কৌసబ지에 গবাচালতি চালা pani মারিকো নুরাবাদ কি তনসির তরকে রাই মারজলে شودیو কৌసబজমানে জালাতি জাভা হালতโก পরকে ফাকাত রাহুম সরি মিসাল তা তসবীহ ওয়াকিয়া মিসাল তরী মা ফকিস বাদশা আগার আদরিয় আগা মকিস বাদশা বনমারি তো চড়েলে ডালেব কলেও তরে সারি রদ চা করবিও না তো জেক মে করবি দাগা ত করেবা পদি র গোসা রবা বনাল কি চরাল کشراب پی نی وتل سراپاس دیار ننسپړےدار کلو نا ساال سروا سوز منی منلو راهي ا خيگري وقع تلوهم ب قكثير جا سړ قدر للب بنماري کا قظمواله هم مري روغسم جاپاس نما راغې مدننی من وورري تا اسلامي را وړو انظاممي ما وور د آدم چې اسلام د فقالن نبیبي سرسب بر اسلامو پهپ بلو هل سائ اسلام د اسلامقولول د یو عمل مالو کا بنتا حق نماپ گئی بنتا حق اسلام مال فمالو غدر بنا اخذ دا مال دا قافر نہ فالقتال ولبصرت الصلح کے صورت قفیر معلوم لیکن ذی فقیدار کو نہیں فزنے الصلح زیادہ سے مر گئی بدلہ ہوگا غادر ہوا غادر جماہت کافر مطلق مباح نہ ہے اگر صورت کے چگلا واق کتاب کے جہاد صورت کی نعمت تن فلسم نے یعنی ان پر دیکھ کی اندانا فلسم نے اوروا جالائر مت اوروا چکم نہ مجر سورہ مشرکین کی طرف نہ شوروش قتل بے سبب نبی رسالت مستغمانی قتل جہلو مکھو بدل پور میں خبر ہمارا محمد کی تمرا تادین پیغمبر گر دین علیہ السلام <سؤال> گر میل السلام درات مارشاب سنزری تمرا ایت نبی الرسول سلام دے والله دمر تادین کئی دمر دبه کئی دمر تابی دار کی واللہ اننا ثمر فام انلا وقات نیز کنچ کرت پرکلا کی دینا و بدن کبه ہو جو مکر دار ر و مخبوس کی معنی زمرهم تبدلوا امر او طلب چعمل قضیه منری یق تنونا ذکر میں 100 قریب چلی جنگ کے فبو ناز نبی علیہ السلام نے فرمایا تبارک و تعالی نبی علیہ السلام تفزو اصواتهم عنده قد بغ الخواضر نبی علیہ السلام بمجلس میں فرمایا فدوں نے نظر ند نبی رسان کہ نی بو نبی علیہ السلام تطاز من لوین نو گزرا علیکم و نبی علیہ السلام نے اشارہ کہ و انه گزرا علیکم تو پیش کے تھا خط تر دین حسرت نے کہیں قبول کی فتلوا صلح و, و بیت قبول کی نے نظر جب قد صلح نے وقال الجمه ممانكرانا دعوني ها جبن نمائندے ماں تے اجازت دے جبنا رات میرے شریفات ابقالے سے نازک برم اشرف عالم نبی صلی من دا دا قوم يعظمون البذلن دادا تے بولے جتا قوم تعظیم کے بولوں کہ مہادایا یہ حرم کا فبسوھا دبدی ابعثوا علیه صدقی فرت کی بنو غراتہ جیوی نی ابعث له فتشی دتا نتا او برنار ٹرٹ دو خانو دی واسطله الناس ام سوجی شخردا لبے قل لبے نلبیشن ذلک طل مارا ذالک طل جوریلہ کنانی دا حالت قال سبحان اللہ ما ينبغي له اولای ای یصد عن رؤیت سبحان الله قام تعجب رہی نری مناسب دادی جس خر بل امر اجدا سامي کر جوابش پن زود قرشدا قادر يتبدلا تفرلدا ما بددي ور جايدا قلا دي رمن عمرله ولي شيدي هو اشه تر شار کرے سيدے কুমার اي سدوان بي بابولا خانري شديد منش بيت نانا دارا تمہارا شديد منش با قامرج منهم يقالو نكر ابن حرب ذا با طه اتڑے باذذینا قرشن چا تا نكرت حرب رگندو قال نو ها تم جاذ منزم فنماثر بادم کل چراغ خارش قابومانی نبی ذا مکرث بهثار ثریری پاسک دے بجال یکلما النبی صلی الله علیه وسلم خبرت جھا بری کنے نبی صلی الله علیه وسلم تھا کہ میں نہ ہوا یکلمو نکرا قصو هل عليكم من امركم ما قيسه سورۃ التاسمان عمل تاسان داغر دی نند تفاول واپس اخذ التفاول من اسمه داغر اسمنا نيتا قصو هل عليكم صحابہ نے سنت ابراشد فارتا کا تا ابراشد کو کرتا نور مقام کاری دی یہ حدیث فجاز ابن امام تن چغرا نے وقال هات الحكم رات او کاغد كتبنا به کہ میں زمان مستعاہ الناما سورہ رسو کی اللہ الرحمن الرحیم ان کا ذہ لیولے نے بنا بسم کے ذرا دورہ نا محمد بسم اللہ میرے گلہ ما کماق ہوں تب سے میرے کماکم کی کما تاریخ قال فقال المسلمون ولنا نكتبا الا من بسم الله بسم الله ذلك الا بسم الله الرحمن الرحیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دام سیدی سلامات نے وہ عضو بسمک اللہ اللهم سمقالھا ما قال علیہ محمد بن زین باب پڑھ شروع نا لو رسول اللہ کا من جنگ من و لا اکتو من من رسول اللہ اکتو محمد من محمد و و نبی رسول اللہ محمد رسول رسول انا قلت نبينا سلام علیکم محمد نعط اللہ قال وری وزار کرے قولی ورد اعظم را تو نبینا سلام سلام دا سلامی اور ادار قدمی دا نمای میں نمای میں نبی رسول سلام نے قولی وجدت وحدہ کلی وچ لاس الونی فقط تن نما قال قرن زمان فلستم السلامتی تعظیم بیت اللہ با کے یج نو بیا قال کی فرمات اللہ مقامات مقدسہ مدظلہ اور کو زکے داور کو کی تعظیم داوی بیت اللہ رحمہ قال انہوں نے نبی لا لا مجبور لاتے کہ خبر اپنی مرشور نشی بارا بکی شمنگا ہونی انشی کو زور بانے اصطاو سے زور عمرہ ولیکن نزالک من عامل گزن ادا بکی جو خلکن ساکار نا نزالک دا فائن دا کار کی بدا کی گی فکا تبا بکار سہین والا انہوں اوزا شد بانے زمانگسور حالا چھرائی تھی کہ من دار جنون اندبارا زیتات زمانگسوری اگر کسنا قدین بانمی اللہ رددتہو یہ لئے نامنگتے باپ اس کے حفاظ گزن عمرہ سبحان اس بدھی ابن ابن مکہ رامتری ذنان کی طرف مکین حتار ما بھی نصہی بیل ال مسلمین ربی ولا 50 نہ میں مسلمانوں کی فقال زین ها یا محمد او نما فازی کا داخلت اے محمد اول السلام علیکم سات وجے بارک بدر ہمارے کی اب ترتدو الیہ راما توسکا فقال النبی صلی اللہ علیہ ان لم لن کی وہ غلطی سننے نکلی وہ سب ورا بلا صلاۃ نے ذی کل اشوی تامش کا دیکھیں دیکھیں نکم ساتھ ضرب الشیمان ابدائے چلے وقال النبی عصتر اجذ ہوئی رضی ماں تھی اجازت کرے اٹھی دماغ اجذ ہوئی اجازت کما چلے قال ما نبی مجند کہا دی اجازت عطا قربلا بابا وہ کہا اجازت دئی قال ما نبی فال اجازت تو ان کے حال میں کرت بل اجذ نہ ہو لتا منت اجازت کرے زائد اثر مقدم ان رجل فاجر فقال چهذا عمل نے طے کرے حسین اجازت رہے باجل خبر دینے کی شیطان. خبر, دار کی باجل سر خبر کی. باجل ہو خبر یا دے, دے میرا میں دیتا ہے دا خبری دا خبر ہے اللہ <سؤال> خطاب اللہ فقاتل الله جانب اليسر قال بلا يم ذلل في جانب الباطل اذن باسم الباطل ما قال بلا وسلم آ اندی رسور الله لا اللہ پ سپ کا اللہ پ حم کے جمابوک ر اللهہیاجازت پہ حس ل اللہ خلاب نکنم ہناسیری اوظ کوزے پر توال پو تو ح س ساب ل سن بیت م و ب اللهہ ضو ف تو ت توہ تی ہیں ن تو و پئ بہ تو تو توپ کے داہ کالب ا ماویللو ہو تا تا ما تا خبر درخليو كن نا لا تيلام من بس قضاوا فسقال ما مل کو فسراضا قد نو يلي قال فئنكاتي ٹھیک مضا خبرہ تمی راتو کہدی تو تا تم سن بس ردسیو تو بیا تواب اونگے بجے من قال باتے تو مگر وہ تو را لم ابو قرت جی بل نو کو تم ما خبر تو کیا با مگر نبی نے خدا کے خبر رسنی قال بالا قلت ورثنا الحق باد هنا الباطن والمن من من قال بالا من الذي ارشد من انه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم خلاف لقيت کئی لازم پڑھو મે કે વરયા છે રબો નાસરુ અલ્લાહ તઆલા તુમ કે ફસ્તમસિક બિગિરઝી વનસિર કાબદ નબીલે સલ્લલ્લાહ અલહી અલમ મુતબિશા ફસ્તમસિક બિગિરઝી વનસિર કાબદ નબીલે સલ્લલ્લાહ અલહી અલમ શરક કેન તમસુકતા બિતબાદ અમાનિ ભુ અલ્લાહ ઇન અલહક નબીલે સઅ પરિસ્તાવાને પલ તો અલસ્ત مالا <سؤال> نکنتا مانا نما رجوع بر تیم محدثین سید عادل کنورات جنید تراذی عامل کلی ذالکا دیدی مقالنا سمکالمین دربیلسلس به بارکی اوذ توقفنا به یذنا ثیتابی دارین نبیلسلام علیه و آمالن دیل اعمال شروعی دی صدافی تمام عافی کنورات جنید تراذی جما صدقوا کل جماعل نافع قام قال بما زعم كنت سات سما قال رسول الله با میں تو رزاق ما کے اعمال کو بقدر ما پیدا دے کار دے رام اعمال طرح پرما پر گمتے تو حساب کرے بارش نے ملسم دواقید قطنا لقد صدقنا مینا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق قومن حرو باسی کی تاسو اولال کے قل خدالالک ثم احلقوا بسل و کروی اعظم قال بوذا ما قام لنصل النبى صلى الله عليه وسلم كن فانثيو سळे ولي جواب امرت اي اوذي لنفاطي احداث الامناء فلو جلمت الى الله معي تاسامر اكثر بھی کیوں منغا بعمر وكو يوبل الا حال قرات ذاتي رجاء احداث لام غير رجاء احداث امرى کرنا فانثيو سळे حتى قال ذلك صلاثم ذين النبى صلى دکل علامہ سنوانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لها یہ تشکر کا مالک ہے تم جمیلاد کر اس ترتیب ناظم اتصال دامن میں فقال میں سنما یا نبی اللہ اتحب ذاتہ تو ناففہ تخرب دا حلال نہ ہر کی دا ذکر کا اخر اچھ اس قبر اخر تم مراد کرنے میں حجم منم کلمتان وزو ذاک صحابہ متوافر ہن جا رہا لگا حتا تن هر بذر کا جتا رہا یہ پوری بدنی میں تلو حارق کا داخل بعض پن حال <سؤال> تھا ہوا پیہروا کا مسا تن خری پر رجہ راوت نے بھی سامنے فرمایا میں بڑا میں کرنے محزم منهم خبروں کہ تو سجن حتا باذار کا یہ کذا کال جگدار جن هر بذر هو ذا حارقو و سفر ب وغ ډت لیونونه دا حه قو باه کو که مه اوزار کا مصر او یا چ با شو او سوت ن شته دی ه ج خل پول احت تع سب سپات لپ نه خرو و جاه ی بعضو یحل په بعضا وعاد نال پیچو چې بعض ب سر خل <سؤال> بعض اون یفت بعضن زي یفتید وړ کے بعض ارا غممن دووج ډیر اس جاام له تم مجا سرتون ممناپ بیی زنناه وین د وااخنه پ بولا مور سوان مدینہ اجاب و بسیرا جرم من قریش راغب بسیرا وقت تھے داوین وہ مسلمان وہ مسلمان بارث روپی طلبیوں کو جو داولے کا پتر اپنے けど قسان سنی وقال العهد الذين مطالبه موسانا دی باب عربان تام کر مندر کے سراولی کا پتہ بہی دار جنے ولکاکم باسان چلی کو رکھنے بھی رسالام و دو کسان تب فرجاہی حتا بلوا تن بلے ہاں یہ سدی دل منور واج کر ہے کہ اور اللہ وسائی کے نقصان لے جی ہوا سنگس مجھے تڑے دے دے سے دے سات راتوں در در در طرف کے ابو مدینہ بار مدینے کی پھر اور ماگل سے جگہ مجھے بنا مالو کر انلا نا ف دفع جن جن بغرہ حتا بلغاز الحریفا فتن جنیا قرونا تشو خود خود دی دے تھا ان کو تش دی او گا تم او کر قرونا من تمہارے لوگوں تا بجریتی سے فرمایا و قال و سیل احد بجریتی نے او یو کا او نے و سن یو تنترو قسم والله ان سے فق ذو یقین کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ آیا بلان جے جنان دیر کرت ردا فستر نہ اللہ نہ بول تر کاٹھن لا ویس ترا طعان عجل ونداہی نو دجیدند کرت ردا ما تمنا کہ ذم تجربہ ان دور دیکھا ترا کما ویواغلہ حتا مرداد سوڑی کین کتلک وخر بن آ کروبن منڈکلا مدینے دیو مدینے در سلام حتا المدینہ جرا مدینہ تبلاغن مدینہ نو مدینہ علیہ وسلم ان پر جرا اور سنوس نے نیلا میں قطر شو حق اللہ, اللہ, اللہ, اللہ چیز where do me ta j ke mo z zra bisar har mein da hu wal lo ne jam de pa na dar mein sar ta dur chi ta de ka me zra har mein da hu wal lo ne jang de jang sa da kai law kaan wa haz mana chadar far saday ch de pe kre ve نال <سؤال> کالے در یافتاں ہا کہ سی ڈاکٹر چیکاو نہیں ملا ایدار بلا تو سنمر گیر کے ہولیو جمی کا پیٹھ نہ جھولتو میں بلا چکا دے کہ بر شام لو ذو شامندا حاضرن ہاں شتورش نامر چلا پجم کنجن نماں کھراو تو برشن سڑے اس اسنما حساب راو الا لا تا بي مسل مزرغ بداو وسين ديد دغي مشرو اميرو مل کي زبداو وسين صاحب تا اعتماد منو موتا و جن مشدينا يوني ډلا والله ما اسمعونا نماو دي يوقا في خبر دقافي چرودي برشن الا شام تا تلتا الا کرزو اگي تو م کي توصل فقط لون مال بيتا وسو بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کردہ او دا پر نبی چلا دی کہ دی دریا خطو بسیر نہ جوڑا چھ بے ابو جنذر قال <سؤال> کہھا تو بجندر سنہ مانگونا داروان بطرت ذمہ نہیں منور ہے خداوند جی کا پیر ایک مانو ہے ایک مانو حتا اذا بلغوا ہوا حمیت الجالیہ وقالت حمیتهم ا جی دا جی قیام وچ نبی السلام دے رسول اللہ نے ارک تو دے غیر تجالی جنم یترم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے زندان واپس کی تھی مشرقی کریمہ واپس کوئی مشرقی البتہ کمہر کی مشرقین کو واپس مشرقہ اپس کی کی پاکو. آو چیزی دی جنا من واپس محرمان لا لو صاحب کرے تو اڑی نکماں نکاو کو تو زوج راہ کو راہ میں باڑا لاوانو صاحب کرے بے سودن اکلا پس ورا یادو صاحب کرے جگا وکلا پس تلا میں پس سوال کروں سلام ما ملک کوڑے سے زیادہ ایمان یہمانے یو آ کلطم کجنے سال استتن سے شہید کنے سال سن پکار دا استتن او پتراں یو نبت پتمانا دا رچتا سو گلا بڑا لکو پکار مان او دا دینن تو حاصل کو تے سر دا کرامت وچ کم مسلمان ختم متصف جی. دا تے اگے تمہارے کوئی جاب دا پرواہ بندو اس کی یو مانا دا دے پا کلطم تے کو پال میں او سنانا تے سیدی دا دا او نو تمہر واپس کی مسلمانان۔ <تصفيق> اگر قاتل جو ہجرت کرے کدہ دا دا پکارنا مسلماناں دا پامرا ایو چہ من زہ بدل ہو جوجن بذیل کی کافر دے ورکی جوڑ کی ایو تور پیشا تھا جتے داوا بی بی نے مسلماناں دا مان کر تا اگر دا کا گھر تا بذیل دی دی ورکی دا مسلمان چلا کر تری نہ کر چاری ادا پینا مہاربین ان ہزم المهاجرات ہاں کدا نے بجلی ساتھ نذرانو ابھی واپس کی مہار بجلی اوی نذرانو تاسو واپس কই مہار بجلی مہار بھی ن واپس کاو مہار رمی تاسو اموور কই بجلی چالی اور مسلمان اور کی کندا کنے درے امان العالمن حد من مهاجرا کی وذن تن ن مهاجرن یت واپس وی دا بامرت چنه باد ایمان ہا بڑا وہ شروع گرو خان جی وہ